صبر ایثار شکر شقیق بن ابراہیم البلخی کہتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالی نے میری حالت پوچھی تو میں نے جواب دیا کہ اگر مجھے روزی مل جاتی ہے تو کھا لیتا ہوں اور اگر نہیں ملتی تو صبر کر لیتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ بلخ کے کتے بھی ایسا ہی کرتے ہیں مل جاتی ہے تو کھا لیتے ہیں نہیں ملتی تو صبر کر لیتے ہیں میں نے پوچھا آپ کی کیا حالت ہے تو فرمایا اگر روزی مل جاتی ہے تو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں اور نہیں ملتی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں